شہید اسلام ڈاٹ کام غالب و کلّی صحیح ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق ڈبلیو ڈبل شہید اسلام ڈاٹ کام باقی دار جو فرمایا ہے نا کہ تمہارے اوپر گناہ نہیں اس کو دیکھ کے امام شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ نے نہ قاصل گناہ نہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قصر ضروری نہیں مباح ہے امام شاف رحمہ اللہ پر بات ہے قصر ضروری نہیں کا ہے مباح ہے قصر کی عباہت ہے اگر دو کی بجائے چار پڑھ لو تو ان کے نزدیک وہ بھی کہے جائز ہے لیکن ہمارے نزدیک قصر صرف عباحت نہیں ہے بلکہ عظیمت ہے واجب ہے قصر ہمارے نزدیک دو کے بجائے چار پڑھو گے تو گناہ گار ہو گئے باقی لئے سال جناح جو فرمایا نا یہ اظہار ہے کے لیے فرمایا شبہ ہوتا تھا کہ چار کی بجائے ہم دو رکاوتیں پڑھ رہے ہیں ایک کوتاہی ہے نا بغاہ بغیر کیا ہے کوتاہی ہے اس لیے اللہ نے فرمایا اس کوتاہی کے اوپر کوئی گناہ تمہارا باقی ہم جو کہتے ہیں کہ قاصر واجب ہے تو ہماری دلیل لکھو ہم کیا کہتے ہیں قصر کیا ہے واجب ہے وہ دلیل لکھو صدقہ تصدق تو صدا کلّہ حدیث ہے حضرت عمر اشتراوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قاصر صدقہ ہے صد اللہ ہو علیکم اللہ نے صدقہ کیا ہے بھئی دو رکا تو جو معاف کر دی صدقہ کیا نا فک صدقہ تب لہذا اللہ کے صدقے کو قبول کرو فک بالو امر ہے یا نہیں امر کس کا فائدہ دیتا ہے تو اللہ کے صدقے کو قبول کرنا یا نہیں کرنا قبول کر دو پڑھو روا ہو مسرت یہ روایت مسلم کی ہے آج یہ ہے ان خفتم خفتوں یفتنکم ملزین کافاروں اس کے نیچے لکھو قید اتفاقی یہ قید اتفاقی ہے, ہے احتراضی نہیں بھائی عام طور پہ ایک خطرہ ہوتا تھا کیونکہ عرب سارا کافر تھا نا یہ تو مکہ فتح کے بعد مسلمان ہوئے تو سفر کے اندر بھی خطرہ ہوتا تھا کہ کافر لڑ پڑیں انداشہ ہوتا ہے سمجھے تو اس کے پیش نظر فرمایا کیونکہ عام طور پہ تمہیں خطرہ ہوتا ہے کپار کا اس لیے چار کے کتنے دو بنا دیے کہ ابھی جلدی پار اب چاہے خطرہ نہیں بھی صحیح لیکن پھر بھی چار کے کتنے پڑو گے دو یہ کہ اعتراضی نہیں ہے اتفاق ہی ہے اس وقت اتفاق ہوتا تھا اگر اندیشہ کرو یہ کہ تکلیف دیں گے تم کو کافر واقعی کافر تمہارے دشمن ہیں ظاہر اب اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں فرما رہے کہ کافر دشمن ہیں یہ کہتے ہیں کافر ہمارے یار ہیں خدا ہر جگہ کہتے ہیں کافر ہمارے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 تو نماز کا وقت آ گیا تو پانچ سو آدمی کو ایک امام پڑھا دیں دوسرا پانچ سو آدمی دشمن کے مقابلے میں رہ جائے یہ اس وقت ہوتا ہے کہ دشمن اور ہمارے فوجی مورچہ ضن ہوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں لیکن بالف لڑائی نہ ہو رہی ہے یہ اس وقت کی بات ہے لڑائی نہ ہو رہی ہو صرف آمنا سامنے ہو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 کہ ہم نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے کہ فلاں جی بزرگ ہے دیکھ ہے ہمارا امیر المومنین ہے ماس اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے جیسے صحابہ کرام کی خواہش کیا ہوتی تھی حضرت کے پیچھے تو پھر مجبوراً سلاط خوف پڑھی جاتی ہے ورنہ حت طلبہ کوشش کرو کہ فلاد خو پھر, پھر مجبوراً پڑھو تو جائے ہے پھر وہی صورت ہے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 خام خواہ آنا جانا ان کے لیے زیادہ ہو آگے ہمیں نا یہ ادھر پڑھ گئے پھر یہ چلے جین کی نواز پوری ہوگی نا اور وہ دوسرا طے فا وہ آگے پوری کر لیں یہ طریقہ آپسن ہے زیادہ دیکھو جی سلاط خوف کا طریقہ اور جب ہوئیں آپ ان کے اندر آپ ان کے اندر ہو یہاں سے اشارہ کیا گیا کہ حت البصاط صلاح خوف سے گا کرو پرہیز کرو ہاں آپ ہوں یا کوئی بزرگ آدمی ہو بس قائم کرے تو ان کرے نماز ہو بس چاہیے کھڑے ایک طےفہ ان میں سے ساتھ تیرے اور چاہیے لے لیں ہتھیار اپنے فائضہ ساجادو پس جب ایک رکعت پڑھ لیں ساجادو کے نیچے لکھ لو سجدہ کر لیں کا مطلب یہ ہے کہ ایک رکعت پڑھ لیں بس جب ایک رکعت پڑھنے تو ہو جائیں پیچھے تمہارے یہ دشمن کے مقابلے آ جائیں دشمن کے صرف سامنے کھڑے ہوں اگر دشمن نے لڑائی شروع کر دی تو نماز ختم ہو جائے گی کی کیونکہ یہ تو لڑ پڑیں گے نا غلط اور چاہیے آ جائے طے دوسرا جنہوں نے نہ نماز پڑھی تھی فل یوسلو بس چاہیے نماز پڑھیں آپ کے ساتھ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 اور یہ سید کریں گے تو حملہ کر دیں گے جی. اللہ کے ماکبال چہتے ہیں کافر لوگ یہ کہ غافل ہو جاؤ تم اپنے ہتھیاروں سے اپنے اسبابوں سے پر حملہ کر دیں تمہارے اوپر حملہ یک بار گی چنانچہ ایک دفعہ کافروں کو یہ خیال ہوا تھا اس لیے صاحب خوف کی ولا جنا کم اور نئی گناہ پر تمہارے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 جماعت تو نہیں ہو سکتی یا گھوڑے کے اوپر سوار ہو یا گاڑی کو بھگا رہے ہو تو وہاں بھی گیارے سے نماز پڑھ سکتے پہلے گزر چکا ہے فائدہ کغے تم ترغیب دوا میں ذکر ترغیب دوا میں ذکر فرمائی تو نماز کی بات تھی نماز کے علاوہ بھی اللہ کا نام لیتے رہو نماز کے علاوہ بھی اللہ کا نام لیتے رہو چلتے پھرتے ذکر کرتے رہو مولانا رومی رحمۃ اللہ سنواتے ہیں نا اللہ اللہ کے شیریں نست نام شیر و شکر میں شبد جانم تمام اللہ کا نام کیسا میٹھا ہے بابو کا نام جب میں یہ نام لیتا ہوں تو میری جان شیرو اللہ اللہ میں پاک رات تو آپ <تو>۔ <سلام> حیات سے بھی یاد آئے اس لیے پھر میں پیدا کر گئے تو سلاح پر جب پورا کر لو نماز کو تو ذکر کر اللہ کا کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے کروٹوں پہ خائزت مان آنتا حکم و حافظتِ سلاد حکم و حافظت سلاد یہ تو سلاط خوف تھی نا جہاد کے وقت لیکن جب تمہیں اطمینان ہو تو پھر نماز کو جو طریقہ ماحود ہے اس طریقے پہ, پہ پڑھو کہ نماز کو کس طریقے پہ پڑھو جو یہ آپ کا ماحول مقرر طریقہ ہے پس جب مطمئن ہو جاؤ پس قائم کرو نماز کو بے شک نماز ہے اوپر مومنین کے کتاب بمن مکتو فرض کی ہوئی شیال بمن مفول آتا ہے نا کتاب بن مکتوب مکتوبن فرض کی ہوئی مو کا معنی وقت مقرر کی ہوئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بصیرت بڑی کاملہ بصیرت ہے وہ قرآن پاک کو ساتھ خیال کرتے ہیں حدیث قرآن پاک وہ ہے دیکھو نماز کے لیے موقوط کہا گیا ہے کہ ہر نماز کا وقت کیا ہے مقرر ہے تو حد الوسا آدمی اپنے وقت کے اندر نماز کو پڑھے تو یہ جو جمع بین الصلاطین کرتے ہیں نا الحدیث حدیث عیل سمجھے بغیر ضرورت کے جمع بین صلاط عن کر دیتے ہیں تھوڑا تھوڑی سے تو فرماتے نہ یہ موقود کے کیا ہے ہر نماز کا اپنا وقت مقررہ ہے, دو ہے اور نہ ہمت ہارو بیچ تاقب قوم کے قوم سے مراد کون سی قوم ہے کفار کفار کے تاقب میں ہمت نہ ہارو آ. یعنی کفار کا پیچھا کیے رہو کفار کا پیچھا کیے رہو ہوشیار رہو ترغیب لل ہے نہ ہمت ہارو بیچ تاقب قوم کے ان تک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 لیکن وہ ترجمہ من اللہ یہ وجود مختضی ہے تمہارے لیے مختضی موجود ہے وہ کیا ہے کہ تمہیں ثواب ملتا ہے ان کو ثواب نہیں ملتا وجود مختضی امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے اس ثواب کی جو امید نہیں رکھتے اور ہیں اللہ تعالیٰ جاننے والے تمہارے اعمال کوئی اخلاص حکمت والے ہیں انا انصلہ لکتاب یہ حکم سلطانی کتنا نمبر ہے جی نو نمبر تو احکام ریا چودہ تھے اور احکام سلطانی نو ہیں یہ آخری آخری ہے جی. حکم سلطانی نمبر نو فیصلے کے وقت یہ لکھ لو اس کا عنوان لکھو فیصلے کے وقت منافقین کی چال بازی سے ہوشیار رہنا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 ان آیات کا شان رول یہ ہے کہ مدینہ پاک کے اندر ایک خاندان تھا بنو وبیر اس خاندان کا ایک آدمی تھا اس نے چوری کی بعض روایتوں میں اس کا نام بشیر لکھا گیا ہے اور بعض روایتوں میں اس کا نام تومہ لکھا گیا ہے تومہ بن عبیر خیر بشیر تھا چاہے تومہ تھا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 سوراخا آٹا گرتا گیا رات کو اس نے گھر رکھا پھر اس کو جب شک پڑا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پاؤں دیکھے آٹا بھی گرتا ہے اس نے پھر ایک یہودی کے گھر صبح کو جا کے گیا حضرتیفہ اپنے بھتیجے کے پاس آئے باقی خاندان کے پاس آئے کہ بھی چوری ہو گئی ہے پاؤں دیکھے بس کوئی آٹا گا نا وہ گرتا گیا سیدھا سیدھا اسی بنو بیرک کا جو آدمی تھا بشیر تھا یا توما تھا اس کو جا کے پکڑا بھی تیرے گھر کے اندر ایک اس نے کہا نہیں قصبے اٹھا لی حالانکہ چور وہی تھا اس نے کہا آگے دے دو آگے آٹا جاتا ہے تو آگے بھی آٹا گیا یہودی کے گھر اور یہودی کے گھر سے برامد کر کے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 ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ حضرت چونکہ عالم و غائب نہیں تھے اس لیے حضرت کا میران اس طرح ہوا کہ چوری وہاں برآمد ہوئی دوا بھی زیادہ کہہ رہے تو اللّہ تعالیٰ نے یہ آیا مبارک فرمائی سمجھے ان کو بھی تنبی کی گئی جو چور کے طرح تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی تنبی فرمائی کہ آپ کا تھوڑا سا میران ہو رہا تھا تو بڑے لوگوں کا تھوڑا میران جو ہے وہ بھی ایک بہرحات تکثیر ہوتی ہے آپ اس میں استفال کریں نبی کریم صاحب صاحب کو فرمایا گیا دیکھو میرے حضرت بریل بھی صاحب عجیب ہیں مولوی احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے ملفوظات اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرید گیا اپنے پیر کے پاس تو پیر صاحب نے مرید کو کہا بھائی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 مطلب یہ ہے کہ پیر صاحب اتنا حاضر نازر ہے کہ مریدوں کے یہ حرکات بھی دیکھتا رہتا ہے قربان جائیے ہاں. یہ پیر کو مقام دے رہے بڑا اونچا مقام دے رہے لکھا ہوا ہے باقاعدہ میں نے دیکھا ہے دیکھو جی یہ حکم سلطانی نمبر کتنے ہے جی نو بے شو اتاری ہم نے تیری طرف کتاب ساتھ حق کے لے ما حکمت انزاد اتاری اکمت انکار تاکہ فیصلہ کرے آپ درمیان لوگوں کے ساتھ اس طریقے کے کہ جتلایا تجھ کو اللہ نے جن دکھلایا اسے مراج کا ہے جتلایا طریقہ ولا تک اور نہ ہو تو دغابازوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والا فائنین کا منعقہ لکھنا ہے دغاب بعد نافک اور نہ ہو تو داغ بازوں کی طرف سے جگڑنے والا حضور کا تھوڑا سا میلان ہوا تھا نا اکثریت بھی ادھر آ گئے. اور معافی منگ اللہ سے اللہ سے کیا معافی منگ آپ دیکھو جی تحجد کو چھوڑ دینا ایک عام آدمی تحجد نہ پڑھے کوئی گناہ ہے تحجد نہ پڑھے تو کیا وہ کوئی گناہ نہیں نہ کبیرہ نہ سبیرہ لیکن ایک آدمی کا اونچا مقام ہو اور وہ تحجد نہ پڑھے تو روتا رہتا ہے کسی وجہ سے تحج ناغہ ہو جائے تو کیا روتا رہتا ہے کہ ہائے تحجد ناغ ہو گیا استفار کرتا ہے بار بار یہی یہ ہے جو فرماتے ہیں بزرگان دین کہ حسنات الابرار سیات المقربین استفار کرو اللہ سے بے شک اللہ تعالیٰ ہیں بخشنے والے مہربان بلا تو جا دے اور نہ جھگڑا کر تو ان لوگوں کی طرف سے جو دغا رکھتے ہیں اپنے دل میں یخانون کا منع دغا رکھتے ہیں دوکھا دغا منافقت اپنے دل میں بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے اس شخص کو جو دغا باز ہے گناہ گار ہے یہ چھپتے پھرتے ہیں لوگوں سے یہ اس لیے فرمایا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 جب رات گزارتے ہیں نا ناپسندیدہ بات تمہیں اور ہے اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے کرتے ہیں یاطا کرنے والا گھیرنے والا ہا انتم تم ہا اولا مجادلین جن لوگوں نے ظاہر طور پر دیکھ کے او منافق کی قوم کی جاگی تھی امداد کی تھی ان کی طرف سے جھگڑے تھے ان کو تنبید کی جا رہی ہے ان مسلمانوں کو جو اس منافع کی طرف سے اور اس کی قوم کی طرف سے جھگڑے تھے یہ چور نہیں ہیں زجر مجادلین خبردار تم یہی لوگ ہا لائق نیچے لکھو طرف جنہوں نے طرف کی تھی زجر مجادلین اور ہا لائق کے نیچے لکھنا ہے خبردار تم یہی طفدار جھگڑے ہو ان سے کن سے منافق اور اس کی قوم سے فیل حیات دنیا حیاتِ زندگی میں پس کون جھگڑے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے نیچے لکھو مجادلہ لسانی زبان کا مجادلہ جیسے وکیل کرتے ہیں عدالت کے اندر وکیل نہیں کھڑا کرتے تو مجادلہ کرتے ہیں نا زبان سے بحث کرتے ہیں کیا بس کون بحث کرے گا اللہ تعالیٰ کی دربار میں ان کی طرف سے دن قیامت آمد کے ام من یکون والے وکیلا یہ مجادلہ عملی ہے پہلا مجادلہ لسانی یہ مجادلہ عملی یا کون ہوگا ان کے لیے کام بنانے والا انہیں بھاگ دوڑ کرنے والا وہ میاں منسو ترغیب توبہ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 پرما و معمل اور وہ شخص کے کرتا ہے متعدی گناہ سوکھے نیچے لکھو متعدی گناہ جیسے چوری یا ظلم کرتا ہے فقت اپنی جان پہ غیر متعدی گناہ پھر معافی مانگتے اللہ سے تو پائے گا اللہ و عور رہی اس کے علاوہ عام قانون بھی یہی ہے کہ جو آدمی کماتا ہے گناہ کو تو کسب کرتا ہے اپنی ذات پہ اس کا ببال کس پہ ہوتا ہے خود اس پہ دوسرے کو تھوڑا نقصان دیتا ہے اور ہیں اللہ تعالیٰ جاننے والے گناہ اور حکیم ہیں سزا دیتے ہیں تو پوری سزا دیتے ہیں فیل الحکیم لاخلحکم یہ تو تھا خود جو گناہ کرتا ہے اس کی سزا اس کا انجام بعض وہ ہیں کہ گناہ خود کرتے ہیں توہمد دوسروں کو لگا دیتے ہیں آپ اس کا انجام لکھ لو وہ میں یکسب ختیات ان انجام افطرا انجام افطرا اور وہ شاخ کے کرتا ہے سغیرہ گنا ختییاتن کے نیچے لکھو سغیرہ گنا اسمان کے نیچے لکھو کبیرہ گنا اور وہ شخص کے کرتا ہے سرا گناہ یا کبیرا گناہ پھر تہمت لگاتا ہے ساتھ اس کے کس کو بری کو تو اس نے اٹھایا بہتان اور گناہ سری یہ کیا لکھا ہے آپ نے جامع افطرا تو انہوں نے منافق کی قوم نے افطرا بھی باندھا تھا نہیں وہ یہودی پہ تہمت لگائی تھی ولا ولا فضل اللہ علیہ کا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 اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پہ اور اس کی رحمت البتہ ارادہ کر چکا تھا ایک گرو ان میں سے این کا یہ کہ غلطی میں ڈالیں آپ کو یہاں گمراہی کا منع نہیں کرنا یہ معنی کا پورا خیال کیا کرو حضرت کی شان کے مطابق گمراہی کا منع نہیں کرنا کیا منع کرنا ہے یہ کہ غلطی میں ڈال دیں آپ کو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 لم تکم تالم آپ نہیں جانتے تھے پہلے معاف سے مراد شریعت کے کام ہیں کیا شریعت کے کام ہیں اب بریلوی صاحبان کہتے ہیں معاف مراد یہ عام ہے وہ تو ہمارے مطالعب علامہ کم عالم تک پھر ہم بھی عالم رحب ہیں اگر ساری چیزیں ہوں تو ان سے پوچھو کہ حضرت ایٹم بم بھی بناتے تھے جی کمپیوٹر <laughs> اللہ کے بنتے اللہ کا نبی شریعت کے بتلا کام کہتے ہر چیز و کان فضل اللَّهِ عَلَيْكَ اللّہ کا ذیمہ اور ہے فضل اللہ کا تیری پر بڑا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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علمائی کرام کے اسلحی بیانات شہید اسلام ڈاٹ کام